علاقات پاک و ہند کے مشہور کریکٹر ریکٹر شاہ نواز سے کروا رہی ہیں شاہ نواز ہیدرباد دکن میں پیدا ہوئے اور شروع میں سٹیج پر اداکاری کرتے رہے انڈیا کی بے شمار میاری فلموں میں ہر قسم کے کردار ادا کر چکے ہیں پاکستان آکر اب تک تقریبا 20 فلموں میں نمائی کردار کامیابی سے کر چکے ہیں ان کی آنے والی خاص فلموں میں فلم میں خانہ کا نام قابل ذکر ہے اس ام سلیم آپ کی ملاقات پر دیکھا تھا اور, آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی اور آج اتنے عرصے کے بعد وہ خواہش پوری ہو رہی ہے تو کچھ ماضی کی طرف لوٹ جائیں گے شاہ نواز صاحب ماضی کی طرف لوٹنا کچھ زیادہ گہرائیوں میں جانا مناسب نہیں ہے باہر طرف اتنا عرض ہے کہ سن انیس سو پچیس سے میں اس انڈسٹری میں ہوں پہلے اسٹیج پر ایز اے ایمیشر کام کرتا رہا اس کے بعد سائلنٹ فلموں میں حصہ لیا اس کے بعد اسٹنٹ یعنی وہ ڈنڈے بازی کی جو فلموں <laughs> میں تھی اس میں حصہ لیتا رہا اس کے بعد بہت بدلتا گیا اور وہ سوشل فلم میں شروع ہوئی تو پھر سوشل فلموں میں آئے <laughs> سب سے پہلی سوشل فلم کون سی تھی آپ کی سب سے پہلی سوشل فلم حضور صحیح معنوں میں بندھن تھی <laughs> جی ہاں اس سے پہلے تو وہی ڈنڈے بازی والی گھما پھراؤ والی بات تھی اتنا ہے کہ صاحب وہ سوشل میں آنے کے بعد کچھ قید و پابندی میں بند گئے <laughs> ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا وہ ڈنڈے بازی والی فلم میں ایکسپریشن بہت لاؤڈ ہوتے تھے اور یہاں پسند کرنے لگی وہ اپنے حرکات و سکنات پہ اور اپنے بولنے پہ تالا لگا لیا یہ ہے باہر کا دنیا بدلتی ہے تو شاہ صاحب جس زمانے میں آپ نے خاموش فلمی دنیا سے بولتی چالتی فلمی دنیا میں قدم رکھا جو پہلا قدم تھا میں اسٹیج پہ کام کر چکا تھا لہذا سب سے پہلی فلم بنی میری جی ٹاکی بھارت کا لال تو اس میں سب سے پہلا جو شارٹ ہوا وہ اوکے جی تو وہ بس آپ جانتے ہیں کہ اوکے کا لفظ آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ڈائریکٹر کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے لہٰذا وہ اوکے اب تک اوکے چل رہا ہے اور میرا پہلا شارٹ اوکے ہوتا ہے اب تک یہ اللہ کی مہربانی ہے شاہ نواز صاحب معاف کیجیے آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے ابھی آپ نے فرمایا اوکے ایک آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ تو اسکرین پر یا اسٹوڈیو میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ صحیح میں ایک آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز کیا ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت جو پبلک سے ملے بس تو اس ضم میں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سب سے اچھا کردار پبلک نے آپ کا کون سا مانا یہ مختلف طبائع کے ساتھ پبلک ہے پبلک نے کسی نے اعلان پسند کیا اس میں لائٹ کامیڈی تھی کسی نے ہمائیو پسند کیا اس میں تاریخی کچھ رول تھا سوشل پکچروں میں بھائی جان پسند کیا گیا ہماری uh, بات کو لوگوں نے سراہا اس لیے کہ اس میں میرا پہلا اولڈ کیریکٹر تھا uh -huh. تو اس کے بعد سے آج تک میں اولڈ کیریکٹر ہی کو اپنا لیا اس لیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بال بھی سپرد ہو جاتے ہیں اور حرکت دکھن سکنات میں بھی ضعیفی آتی جاتی ہے تو لہٰذا ایک چیز یہ دیر پا سمجھی اور میں نے اس کو اپنا لیا شاہ صاحب آپ نے کوئی فلم ڈائریکٹ بھی کی ہے صاحب ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹ میں ڈائریکٹ اکثر فلمیں کرتا ہوں हुँ. مگر یہ کہ اعلانیہ طور کے اوپر میں نے ڈائریکٹ نہیں کی پاکستان آنے کے بعد آپ نے فلمی صنعت کو کیسا پایا صاحب جس وقت شروع شروع یہ معاملہ تھا پاکستان میں جب میں آیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا بقول شخص کے ہوائیاں ابڑی تھیں اور غیر ذمہ دار شخصیتوں یا ہستیوں کے ہاتھ میں یہ انڈسٹری تھی جو ان کے دل میں آتا تھا خواب وہ تجربے کے حساب سے صحیح ہو یا نہ ہو وہ اپنے آپ کو اس کے ناخدا سمجھتے تھے اور وہ انہوں نے صاف فلمی صنعت کو بہت غلط راستے پہ وہ لے گئے تھے مگر اللہ کا شکر ہے کہ قریب قریب یہ آ رہا ہے سلسلہ اور وہ دن دور نہیں کہ جو اچھے لوگ اس میں آ جائیں گے اور اس کو صحیح طور پر بزنس سمجھ کے کریں گے اور انشاءاللہ اللہ وہ پکچریں اچھی بنانے شروع کریں گے اچھا آج کل آپ کون سی میں کام کر رہے ہیں صاحب میں نصرف صاحب کی فلم میں میں کام کر رہا ہوں یقینی طور پہ ہمارے سننے والے یہ چاہتی ہوں گے کہ آپ اس فلم کے بارے میں بتائیں جی ضرور کتنی ایک بن گئی ہے میرا خیال ہے صاحب یہ چودہ آنے بن گئی یہ فلم اس میں آپ کا کردار کیا ہے صاحب میرا کردار ہے کچھ عجیب ٹپیکل قسم کا یعنی صحیح معنوں میں کردار ہے ایک جوہری کا جس کی دو اولادیں ہوتی ہیں हुँ. ایک لڑکا اور ایک لڑکی سب سے پہلی جو میری بیوی تھی وہ لاولت تھی تو وہ محض اولاد کے لالچ میں میں نے پہلی بیوی کا مطلب میرا خاندانی जी, जी. اور دوسری جو تھی صاحب یہ پکچر کی जी. وہ پاندانی پانڈان پانڈان <laughs> <laughs> <laughs> سے مطلب یہ ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں جہاں یعنی صحیح معنوں میں طوائف جی ہاں تو وہ جمانی کی غلط کاریوں کا نتیجہ بھگوتنا پڑا مجھے اس کیریکٹر میں جی ہاں تو کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے صاحب کہانی موجودہ دور میں میرے خیال میں صحیح ہے اور نشرف صاحب حتی الدور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آج کل جو یہ ٹڈی قسم کی لڑکیاں اور کچھ ٹڈی یا یہ ٹی ڈی کہہ لیجیے اگھیلے قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں تو وہ اشارتاً کنایتن ان کے سدھار کے لیے وہ بھائی ذرا مصیر ہیں آج کل اس کے میوزک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے صاحب میوزک کے بارے میں تو صاحب گانے اور رونے میں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا کیا مطلب <laughs> اس لیے کہ صاحب میرا اپنی یعنی کہ کوئی خاصا ہوں تو وہ بتائیں گے صاحب گانے کے حیثیت میں آپ کو پسند آئے یا نہیں پسند تو آئے اس لیے کہ ان کے جو بول تھے وہ کم از کم مجھے کچھ اچھے اور میوزیکل جو یعنی دھنے اور انٹرول پیسز جو ہوتے ہیں اس میں فضول کی بھرمار نہیں ہے یہ سادگی ہے اور میوزک ڈائریکٹر بھی ان کے وہاں سے بامبے سے انہوں نے بلوایا تھا ناشا صاحب وہ بھی ذرا یعنی میوزک کے معاملے میں لکھے پڑے ثابت ہوئے تو باہر کیف یہ اپنا اپنا خیال ہے صاحب اپنی بھی پسند ہے بہت انکین ہے کہ جو گانا مجھے پسند ہو یا جس میوزک کے متعلق میرا خیال صحیح ہو وہ پبلک کے نظریے میں نہ ہو یہ ہو سکتا باہر کیف ان کے گانے مجھے پسند آئے یعنی کی جو میخانہ بھی نہایت معقول ہے اور سیٹنگ بھی ماشاء اللہ جی ہاں کافی شاندار تھی اور یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی جگ محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستان میں سب سے پہلی اس قسم کی سیٹنگ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اس پہ ناشر صاحب نے بہت محنت کی اور آرٹ ڈائریکٹر حاجی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا وقت خراب کیا اور بھی کوشش کی یہ ہو سکتا ہے استعمال نہ کیا جائے تو بالکل نہیں ہوتا ہے بالکل درست بالکل درست ہے لگا دیتے ہیں محلات کے سیٹ اور اس میں فرٹیچر سے ایک دو تین کرسیاں رکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ خلاصہ محسوس ہوتا ہے اس میں مگر یہ انہوں نے حت المدور سیٹ کے ہر کارنر کو کی خلا کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے فرنیچر بھی ماشاءاللہ بہت بڑھیا قسم کا اور بہت اچھے قسم کا اس کے ڈیکوریشن کے پردے اور یہاں تک کہ انہوں نے جو دروازے لگائے تھے وہ ٹیک فنش کے لگائے تھے جو نہیں لگا جاتے اور کانچ کے معاوضے میں یا لوگ پلاسٹک یا کاغذ لگا دیتے ہیں انہوں نے صحیح ریل کانچ استعمال کیا ہے اور قالین عام طور پہ وہ کچھ پینٹ پینٹ کر دیتے ہیں فلور پہ تو قالین کا کچھ تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے مگر انہوں نے حتی المود تمام قالین قالین اپنے سیٹیں بچھوایا تھا شاہ نواز صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے کیا اتنے لمبے چوڑے اور اتنے قیمتی سیٹ کی واقعی کہانی میں ضرورت تھی جی ہاں کچھ وہ جو میرا موجودہ کیریکٹر ہے جوہری کا جو کافی متمول ہے تو اس کے تمول کے پیش نظر ایسا سیٹ کا ہونا بہتری تھا اب یہ آپ سے گانے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا بتائیں جی ہاں میں نے وہ عرض کیا نا کہ گانے کے متعلق یا میوزک کے متعلق مجھے کوئی خاص تجربہ یا اس میں کوئی باہر کا جو چیز مجھے پسند آئی تو اپنی اپنی پسند ایسا آئی تو مجھے گانا ان کا بڑا پسند آیا حالانکہ وہ عمر نہیں رہی کہ جو میں وہ پسند کروں اس کو میں پھر بھی اس کے بول ایسے دے <laughs> کا کچھ سال پہلے پہنچ گیا میں अच्छा, अच्छा. وہ اس کے بول شاید وہ ہیں کیا چان کہ کر جو تمہیں پکارا تو برا مان گئے اچھا اچھا اور کیا چا. ہے صاحب وہ کچھ ایسی ہے باہر کے دیکھیے یہ ریکارڈ اتفاق سے ہے ہمارے پاس جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے, برا مان گئے ان کو دکھایا تو برا مان گئے جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سنا ہوں ان کو ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناوں ان کو میں نے افسانہ سنایا تو برا مان گئے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے شکریہ نوازش شاہ نواز صاحب میرا خیال یہ واقعی اچھا گانا ہے بہرحال دیکھیے ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں اپنا یہ تحفہ پیش کیا ہے اس میں ان کی کچھ ٹیوب لائٹس ہیں اور کچھ بلبس ہیں قبول بل, بل فرمائیے بہت بہت شکریہ صاحب ہائی والوں کو اللہ تعالی اور کامیابی عطا فرمائے اور سارے بجلی کے جتنے لوازمات ہیں سب یہی بنانے لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے پاکستان <laughs> <laughs> <laughs> میں اچھا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ